بشروع الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ مدری چلن کے ناظرین سلسلہ مدری سفرنامہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آج چونکہ کنٹینیو سلسلے ہیں تو تھوڑا سا گیپ ہمیں نہیں مل پا رہا اب ہم دوسرے اسٹوڈیو کی طرف اسٹوڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف آ ہیں جی عمران بھائی آج آپ ہمارے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں مدری جی سفرنامے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں جی مدری چلن کے ناظرین الحمد سلسلہ ہے مدری سفر اور آپ اس سے پہلے بھی مدنی سفر نامہ سلسلہ دیکھتے رہے ہیں یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمد للہ شہر بشہر ملک میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے وہاں پر کیا کیا مدنی کام کیے جاتے ہیں کیا کیا مدنی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی ہیں اور ہمیں اس کو دیکھ کر کیا کیا سیکھنا چاہیے ہمیں بھی مدنی کام کیسے کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے قبلہ رکن اثر قبلہ رکن شورا بھائی کا سفر بالخصوص زیادہ ہوتا ہے پروانے ملک کا حضور کل بھی آپ سفر میں تھے اور رات ہی تشریف لائے ہیں صبح سے اس طرح آپ سلسلے کر رہے ہیں کیا تھکاوٹ نہیں ہوتی کچھ آرام نہیں کرتے رات کو دو بجے غالبان آپ نے لینڈنگ کی ہے جی ہاں تقریباً سوا دو بجے لینڈ ہوا ہوں اور گھر پہنچتے پہنچتے تقریباً ساڑھے تین, تین بج گئے تھے تھکن تو واقعی اب لگ رہی ہے اور اب چونکہ پانچ بجے تک میری ذمہ داری ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو پانچ بجے تک میں ساتھ ہوں انشاءاللہ کل اللہ نے چار سلسلے اور فریش لک کے ساتھ ہوں گے تھوڑا آرام <سلام> ہو جائے گا آج واقعی آرام نہیں ہوا لیکن کام اسی کا ہے نام ہے اور چونکہ <سلام> آج ذمے داری تھی تو کرنے تھے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو <سلام> برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو مزید مزید کام کرنے کی توفیق اطا فرمایا چینل کے ناظرین نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے منصل علیہ مر رتن جو مندہ مجھ پر ایک مرتبہ ردع پاک پڑتا ہے پتا اللہ من العافیہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے سبحان اللہ درود پاک پڑھتے چلے جائیے اور اپنی ذات پر عافیت کے دروازوں کو کھولتے چلے جائیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چنل کے ناظرین آج ہم نے جس ملک کے سفر کو ڈسکس کرنا ہے یعنی ہم نے آپ کو جس ملک میں آج لے کر جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس دربار میں اس پاک بارگاہ میں حاضری کی تقریبا ہر ہی مسلمان کی حاضری ہوا کرتی ہے اور وہ بغداد معلّہ کا سفر ہے حضور وسیر اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری کے مقامات ہیں اور وہاں پر کچھ مدنی کاموں کی تفصیل ہے وہ انشاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم نے آپ کو دکھانی ہے کچھ مدنی گلدستے بھی ہوں گے آپ کے کالس بھی ہوں گے قبلہ رکن شعرا سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں اور اس سفر سے متعلق اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل آپ کو دعوت دیں گے آپ ضرور بات کیجئے رکن شورا سے اور پوچھیے کہ کیا کیسا سفر ہوتا ہے اور کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور انشاءاللہ شاء اللہ حضرت رکن سے ہم پوچھیں گے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو نیکیوں بھرا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو لگزی سے محفوظ فرمائے عبد بھائی کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا جب یہ سفر ہوا اور مدنی قافلہ آپ کے ساتھ تھا روپنیشورا اخر بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے اور بھی اسلامی بھائی آپ کے ساتھ تھے تو یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ بغداد معلّہ میں سب سے پہلے آپ کی حاضری کب ہوئی تھی پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام اللہ سعید المرسلم بغداد معلّہ کا سفر ہو تو ایک مرید کے لیے تو وہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جس غوث پاک کے نام سے زندگی یہ سمجھے گزاری ہے غس پاک اچھا چونکہ ایک تو امیر علیہسنت کا تربیت کا معاملہ دعوت اسلامی کی وجہ سے بچپن سے ہی غوث پاک کا نام سنا تو سر چونکہ ہم لوگ میمن ہیں تو میمن جتنے ہوتے ہیں عموماً وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بہت خاص ہمیں محبت ہے ہمیں بچپن سے ہی ہماری گٹھی میں غوث پاک کی یہ محبت ڈالی گئی ہے یعنی بچپن سے ہی جب گھر سے نکلتے تھے تو پہلے جو نانی اما تھیں اب میری والدہ ہیں تو جب میں کہیں سفر پر بھی جاؤں اور اگر والدہ سے ملوں تو والدہ بھیجتے وقت جو ہے وہ یہی کہیں کہ جاؤ غس پاک کا وسیلہ بڑے پیر کے حوالے تو یہ ہمیں الحمدللہ پیر صاحب کی محبت غوث پاک کی محبت بچپن سے ڈالی گئی اور الحمد للہ غوس پاک کے بازار پر جانا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے پیران پیر ہیں اولیاء اکرام کے سردار ہیں اور ایک اور بڑی بات کہ وہاں جو بغداد معلہ ہے وہاں صرف غوس پاک کا روزہ ہی نہیں یعنی یہ تو اتنی مقدس سرزمین ہے یعنی کون نہیں ہے اولیا اکرام, اکرام، امبیا اکرام بھی صحابۂ اکرام بھی یعنی کون نہیں ہے نا اگر آپ جائیں تو کربلا سب سے بڑی بڑی بات تو یہ کہ ججف میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جل اللہ پھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد خان نبوت کے بہت سارے چشم و چراغ وہاں موجود ہیں پھر اگر آپ بغداد معللہ کوئی دیکھیں تو یعنی ہم نے جن بزرگوں کا سلسلہ اپنایا ہے پاک ہم شجرے میں پڑھتے ہیں حضرت معروف کرکی ہوئی ہیں حضرت سری سکتی ہوئی ہیں حضرت جنید بغدادی وہی ہیں اب یعنی اتنے بڑے بڑے نام نام بھی اس وقت فوراً امام غزالی وہی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ وہی ہیں ہم یعنی ہماری ہماری تریکت کے پیشوا بھی وہاں ہے ہمارے فق کے پیشوا بھی وہاں ہیں ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہاں ہیں اور جن کے سلسلے سے تریکت سے منسلک ہے امام غصر پاک بھی وہاں تو وہ تو بڑا ہی ایک یوں سمجھے کہ مقدس سفر ہوتا ہے اور بڑی تمنا ہوتی ہے راشق کے رسول کو وہاں جانے کی اور بغداد ماڈلہ میرا خیال ہے سب سے پہلے جو میری حاضری ہوئی ہے ہم بڑے باپو شریف جن کا پچھلے دنوں وشال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے باپو شریف کے ساتھ ہم مدنی قافلے میں گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ سن دو ہزار کی بات ہوگی تو آلموسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سترہ سال پہلے بغداد معاللہ جانے کی شہادت ملی میں تین بار بغداد معلّہ سفر کر چکا تھا اس سے پہلے الحمدللہ اور شام بھی حاضری ہو چکی تھی مگر اس زمانے میں مدنی چینل نہیں تھا مجھے یاد ہے ہم سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جب کرتے تھے تو امیر اہل سنت نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ آپ بغداد شریف جا کر ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہاں تو اتنے سارے مزارات ہیں تو آپ کو پتا عمران بھی پچھلے کئی سالوں سے بغداد شریف کے حالات کافی ڈسٹرب وغیرہ رہتے تھے تو اب ہمیں کچھ تھوڑا سا کشن ملا تھوڑا سا آسانی ملی تو پھر ہم الحمدللہ ایک مدنی قافلے کے ساتھ گئے اور زندگی کا یادگار سفر تھا اور اس بار چونکہ پوری مدنی چرل کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی تو ماشاء اللہ اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ہوتی رہی اور نیت یہی تھی کہ ایک ایسی ریکارڈنگ ہو جائے کہ بعد میں بھی شکان رسول ان مبارک مزارات کی زیادہ ریکارڈنگ ماشاء اللہ نے کی ہے تو کچھ دیکھنے کی سہازت بھی ملی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس کو جو ہے زیارات مقامات مقدس کے ساتھ سلسلے میں دیکھا ہوگا تو وہ پراپر آفیشیل طریقے سے اس کی اجازت لے کر کی گئی یا چلتے پھرتے کہیں بھی جگہ مل گئی اس کو وہاں کر لیا اصل میں اس طریقے سے کرنا اس میں دیکھیں جو ایئرپورٹ پر یا آپ کے ہماری بسوں میں ہوٹلوں میں وہ اس کی اجازت کی حاجت نہیں ہوتی جو ہینڈی کیمپ سے ہو رہی ہوتی ہے اصل تھا مزارات مقدسہ پر ریکارڈنگ کا جی وہ اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ پہلا چینل ہوگا اور مذہبی چینل تو شاید یقیناً پہلا ہی ہے کہ جس کو آفیشیلی پرمیشن کے ساتھ غوث پاک کے روزے پر بھی ہمیں آفیشیل پرمیشن ملی بڑی بڑی محبت کے ساتھ ہمیں وہاں کے جو خان کے لوگ تھے انہوں نے پرمیشن دی پھر امام حسین کے روزے پر آفیشیل پرمیشن کے ساتھ مولا علی کے روزے پر آفیشیل پرمیشن کے ساتھ یعنی خاص طور پر کربلا اور نجف میں اب موبائل فون بھی اندر بغذ شریف میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اچھا ہے بالکل بالکل زیادہ اس حوالے سے سختی ہے مگر الحمدللہ ہم نے مدنی چینل کے باقاعدہ درخواست دی اور انہوں نے میں پرمیشن دی اور اللہ کی رحمت اس کے لئے اللہ،, سبحان اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ دربار وہ ہے کہ اس دربار میں جانے کے لیے تمام ہی مسلمانوں کی یہ تمنا بھی ہوا کرتی ہے اور ایک عاشق کی ایک مرید کی سب سے بڑی ہے یہ اس کے لیے سعادت بھی ہے کہ وہ سرکار غسل اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور کسی شہر نے بھی بڑی پیاری بات ہے کہ یہ طرح کرم ہے گاغوش جو بلا لیا ہے در پہ کہاں مجسا یہ کمینہ اور کہاں سلسلہ تمہارا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دربار پر اللہ العزت ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے اس سے قبل کہ ہم پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری اور وہاں پر جو مدنی کام کیے گئے اس کے حوالے سے مدنی پھول رکنے شدہ سے حاصل کرے ہیں اس سے قبل عبد بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ ताफले मैं मैं ताफले جو سات شریک تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ ہی بٹھا لیتے ہیں ہمارے بہت پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں حنیف بھائی ابھی تازہ تازہ زینی آزمائش میں موجود تھے یہ بھی آج ہے اللہ تعالیٰ برکتیں فرمایا آپ کو تو عبد بھائی آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم سلسلہ کرتے ہیں بغداد شریف سے متعلق لیکن ابھی آپ کی آمد جیسے رات ہی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ ایک مدنی بہار بھی آپ نے بھیجی تھی दी दी दी। ناظرین کو اگر وہ دکھا دیں اس پر پھر کچھ مدنی فلاپ کے ہو جائے وہ یادگار ایک واقعہ اچانک ہی ہوا ہے سڈنلی ہوا ہے پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا اور کیا ہوا ہے آئیے مدنی چرن کے ناظرین مدینے شریف کے اندر ایک بہت ہی پیاری جو ہے وہ مدنی بہار درپیش ہوئی تھی وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن عبد تھوڑا سا اس کا سنہری ہو تو بیان کریں کہ وہ کیا تھا کیا حالات تھے کہنا کیا تھا آپ پر کیا امپریشن پڑا فوراً آ اگر, اگر کسی نے آپ کی یہ بات کی ہوا کیا کہ میں اللہ کی رحمت سے مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہاں افطار کے وقت جاؤں لیکن پچھلے دو تین سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کنٹینیو میں روزانہ نہیں جا پاتا تو کچھ لوگوں کو پتا ہے جگہ وہاں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں بڑی پیاری خوبصورت جگہ بالکل گمد خزرہ سامنے ہے غلام کی جگہ تو فکس ہی ہونی چاہیے جہاں سے آقا کا روزہ نظر آتا ہے تو اب ہوا یہ کہ باشاء اللہ مدنی چینل کے بعد بہت سارے آشیقان رسول محبت کرتے ہیں تو وہ مجھے یہ فرماتے رہتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ سفرہ لگایا اب ہمارے سفرے پہ آ جائیں سپرا کہ دسترخان کو جیسے ابھی ہم نے دسترخان لگایا سفرا لگتا ہے وہاں پر تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آ جائیں تو اب ہم کوشش کرتے تھے کہ روزانہ ہی کسی الگ سفرے پر کسی الگ دسترخان پر جاتے تھے تو مجھے بعد میں پتا چلا اس دن جب میں 29 رمضان کی میں نے سوچا آخری افطاری ہے تو وہیں ہی کرتے ہیں گمبر شریف کے سامنے تو جب وہاں پہنچے تو بتایا کہ ایک سوڈانی جو ہے وہ تین دن سے روزانہ آتا ہے پر آ کر آپ کا پوچھ کے جاتا ہے اچھا وہ تلاش کر رہا تھا اللہ اللہ اور پھر وہ سوڈانی آ گئے اچھا افتار سے تھوڑی دیر پہلے اور انہوں نے آ کر جو باتیں کی میرا خل انہیں کی زبانی سنتے ہیں آئیے پھر ان کی زبانی سنتے ہیں مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دل کے کانوں سے اس کو سنیں بہت ہی سرور بھی پیدا ہوگا بہت مزہ بھی آئے گا آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ بھائی اس وقت مسجد نبوی شریف میں ہوں 29 رمضان ہے افطار کا وقت ہے مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاء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 کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی وہ بہت آنسو بہاتے تھے پھر میں نے ان کو امیر علیہ سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے یہ وہی شخصیت تھے انہی سے ملتا جلتا ان کی زبانی بھی کچھ ان سے ایک لفظ سن لیتے ہیں باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے یہ پورا واقعہ ہے وہ ان شاء اللہ ہم ریکارڈ کریں گے ان شاء اللہ وہ نفر ملاقات امام شعیب دف انت मुलाقاته الحرب اللقاء الملاقاه حرم اعضاء قبل قبل يمكن سنتين بالمولد مولد المولد يعني اذاك مهينه تھا 2 سال قبل انكي ملاقاته هو اطي امام الاخره كلام العجيبه ايوه انا ربنا هذا كرم من الله عز وجل هذه ملاقاته الحمد للہ کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے میرے لیے سوڈان سے مشائق کیے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 and I love عبد جب یہ مدنی گلدستہ میں نے بھی اس سے پہلے دیکھا تھا مدنی مذاکرے میں جب یہ اونئر ہوا تو اس کو دیکھ کر واقعی ایمان تازہ ہو گیا اور بڑا ہی ایک عجیب سی کیفیت بنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ولی کامل کا دامن عطا فرمایا ہے اچھا ہماری تو یہ کیفیت بنی اور فخر بھی ہوا اپنی ذات پر اور اللہ رب العزت کی جو ہم پر کرم نوازی ہے احسان ہے اس کے حوالے سے بھی دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی لیکن شیخ طریقہ تو میری سنت کا انداز اس کے اندر کیا تھا کہ وہاں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہاں ان کی جو ہے وہ مزہ بیان کی جا رہی ہے لیکن آپ کیا نکل رہے ہیں اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں امیر علیہ نے کئی بار جو ہے اس حوالے سے بنا بھی فرمایا کہ مجھے یہ نہ کہا کریں مجھے یہ نہ کہا کریں میرے नहीं سامنے नहीं। میری تعریف نہ کیا کریں اچھا امیر علیہ سنت کو بھی مجھے ایسا فیل ہوا میں نے بھی یہ گلدستہ دیکھا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے لگران شورا نے اچانک اعلان کیا کہ ایک مدنی بہار ہے ظاہر امیر علیہسمت بھی یہی توجہ گئی ہوگی کہ کوئی دعوت اسلامی کی باہر آئی ہوگی اور جب میں نے بتاتے نہیں بتاتے کہاں وہ اچانک تو میں نے بھیتی مطلب یہ میں نے پاکستان میں تو شاید نو نو بج گئے تھے جب ہم نے سات بجے تو خود ریکارڈ کی وہاں تو نو تو یہاں بج گئے نگرانی شروع کو ملی ہوگی تو ایڈٹ ہوئی تو چلنا تو باپا کو کچھ میرے حساب سے میں جو سمجھا ہوں امیر ایک کیفیت تھی جو توجہ سے باپ نے بھی اسکرین کی نظر کی کہ بھائی کوئی مدنی باہر آ رہی ہے اور اس کے بعد جب چلا کہ ساری باہر میرے بارے میں ہی ہے تو پھر نے وہ کیفیت دیکھا کہ وہ آنسو والا انداز تھا اور وہ رقت والا انداز تھا تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں یعنی یہ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار میں ریکارڈ تو کر لوں وہی بیٹھے ने بیٹھے میں نے موبائل آن کیا ورنہ میں نے بڑی تفصیل ان سے بات کی ہے اچھا میں ہاں میں آپ کو کہ یہ جب میں نے کہا کہ یہ سودانی آئے اور مجھ سے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو تین دن سے اس میں بتایا کہ تین دن سے یہ سپرے پہ آتے ہیں اور کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ جب ملے تو سلام دو ہوئی بڑی محبت سے ملے اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا हुँ کہ हुँ آپ نے سب زمامہ کیسے پہنا انہوں نے پہلے سے پہنا ہوا تھا پہنا ہوا سب زما پہنا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ آپ نے سب زمامہ کیسے پہنا کیونکہ وہ بات تو عربی میں کرتے تھے کہ مدنی چینل دیکھتا ہوں میں اور مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا کیونکہ آپ اردو میں باتیں کرتے ہیں لیکن بڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے سب زمامہ کیسے پہنا تھا کہنا کس سے عجیب ہے تو میں نے کہا عجیب کس سنائیے بھائی اتفاق میں آپ کو بتاؤں کچھ اچھا ہونا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ایسی ہوتی ہیں جو میں بعد میں غور کرتا رہا نارملی اگر یہ اسلامی بھائی پندرہ منٹ بعد آتے تو شاید میں ان سے تفصیلی بات نہ کر پاتا کیونکہ پھر افطار کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہم پھر دعا وغیرہ میں مصروف ہو جاتے اتفاق یہ ہوا کہ یہ افطار سے آلموسٹ بیس منٹ پہلے آ گئے تو ویسے ہی انتظار تھا افطار کا تو جب میں نے امام کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح عجیب ہے تو میں نے کہا بتایا تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں دو سال پہلے میلاد کے مہینے میں آیا تھا ربی لیول میں تو میں جب یہاں مدینہ شریف آیا تو مجھے ایک پاکستانی شخص ملا آپ کا اور اس کے سر پہ سبزی امامہ تھا اچھا اور وہ بڑا عجیب وہ کہتے ہیں وہ عربی میں کہتے ہیں وہ عجیب ان معنوں میں عجیب نہیں ہوتا جیسے عجائب القرآن غرائب القرآن بھی نا عجیب عربی میں جو ہے وہ بعض اوقات کچھ کیفیتوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے وہ بدہ بڑا عجیب تھا اور اس کی باتیں بڑی نرالی تھی میں نے اچھا میں نے کہا پہلے بتائیں آپ اس کی باتیں کیسے سمجھتے تھے وہ تو پاکستانی تھے تو تب وہ تھوڑی تھوڑی عربی بولتے تھے اچھا میں نے کہا پھر کہہ رہے ہیں ان کوہربا کہتے ہیں الیکٹرک کو جتنی عربی دیکھیں مجھے آتی ہے اتنی ہی سمجھ سکا انہوں نے کہا کہ کوہر با ان کے ہاتھوں میں گویا الیکٹرک تھا کرنٹ تھا اچھا مٹ جب ان سے ہاتھ ملاتا تھا مجھے کرنٹ سا ہوتا تھا ایک عجیب سی مجھے جس کو کہتے ہیں نا فیلنگ محسوس ہوتی تھی اچھا پھر کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسجد نبی شریف کے جس پارٹ میں جاتا یعنی میں کبھی آگے نماز پڑھتا تھوڑی دیر بعد مجھے یہ آگے مل جاتے میں کبھی پیچھے نماز پڑھتا مجھے پیچھے ملتا ہاں ایک دن میں کئی بار مجھے وہ نظر بندہ نبی شریف میں کبھی ریزول میں جاتا ہے کبھی روزے رسول پہ جاتا ہے تو کہا جہاں میں جاتا رہا میں ان کو دیکھتا رہا اچھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب جمامہ پہنے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سب جمامہ باندھا خوب روئے آنان بقا شدید ان کا بہت روئے میں نے کہا اچھا اچھا میں غور کرتا رہا کہ یار وہ کون ہو سکتے ہیں سبز امامے والے بھی ہیں ان کو ملے بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں گویا ایک, ایک کرنٹ سا دی تھا دی ایک, دی ایک, دی ایک دی روحانیت دی تھی دی اور میں بہت انہوں نے مجھے اچھا وہ بھی روئے میں بھی رویا پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ تو زبانے میں ہوئے نا دو سال پرانی بات ہے نا وہ تو اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اماما لے کر اپنے وطن گیا سوٹان اور اپنے شیخ کو بتایا وہاں کوئی بڑے بزرگ تھے ان کو بتایا ان کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا تو کہا میں نے اپنے جب شیخ کو یہ بتایا تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہے جو تمہیں یہ امامہ ملا ہے اور یہ تم اس کو باندھو اچھا وہ اس لائبے کہتے ہیں میں روز اچھا وہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں جو ریکارڈ تو نہیں ہو سکی ان شاء ان کا یہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ماشاء اللہ بزرگ یہ جو شیخ ہیں اسلام بھائی میرے رابطے میں ہیں اور ان شاء اللہ ان سے مزید ان کی ساری تفصیلات منگوا لیں گے تو یہ یہ پولیس میں ہیں انہوں نے بتایا میں عسکری میں ہوں میں پولیس میں ہوں میں رات کو گھر جا کر سبز امامہ باندھتا ہوں اور اماما باندھ میں وظائف پڑھتا ہوں تو میری کیفیت بھی عجیب جاتی ہے میرے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ بھی مجھے کہنے لگے پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں हुँ. بڑا بڑا اخلاص تھا اس شخص میں کہہ رہے نہیں آپ ریکارڈ نہ کریں اور ان باتوں کو رہنے دیں تو میں نے کہا دیکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ ریکارڈ کریں हुँ. گے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے हुँ. پھر میں نے سوچا हुँ. کہ اب ان کو اچھا مجھے ایسے ان... وہ ہوا نا کہ میں نے کہا میں ان کو کی پکچر دکھاتا تو میرے موبائل हुँ. میں میرے پاس بھائی ساتھ تھے میں نے کہا ذرا یار پکچر نکال کے دیں وہ پکچر نکال کر جب دی انہوں نے ہم نے دکھائی میں نے دکھایا کہ کیا یہ تو نہیں ہے تو اللہ اللہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ان سے مماثلت رکھنے والی شکل اللہ ہے اللہ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ امیر سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر میں نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کی تھوڑی بہت جو ہو سکی انشاءاللہ مزید اس کی ریکارڈنگ منگوائیں گے اور یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیر کا دامن ہمیں عطا کیا ہے اللہ امیر علیہ سنت کو سلامتی دے برکتیں عطا کرے اور ہمیں بھی ان کے, کے فریض و برکات سے مالا ملا ابھی جو شام کے علماء اکرام تشریف لائے تھے امیر علیہ سنت کی مارگ میں ان میں سے جو بڑے شیخ تھے نام تو مجھے یاد نہیں انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دنیا میں کسی نے آدمی کی صحبت اختیار کی کوئی نیک کی تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ شیخ ریاض قادری کی صحبت مجھے نصیب ہوئی अच्छा ہے تو شیخ طریقہ شیخ کامل ہیں اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کیا ہے اور یہ عمران بھائی ایک امیر علیہ سنت کی ذات کو اگر یہ سارے مرید بیٹھے ہیں محبت کرنے والے بیٹھے ڈے بائی ڈے آپ اگر ایک اور چیز غور کریں نا ہر گزرتے والا دن ان کے مرتبوں کو بلند کر رہا ہے ہر پندرہ دن مہینے بعد کوئی ایسی خبر آتی ہے کوئی ایسی نیوز آتی ہے کوئی ایسا تاثر آ جاتا ہے کوئی ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور ایک نئی جلا بخشتے ہیں ابھی ہم اب اسی کو سمجھنے انجوائے کر رہے تھے جھوم رہے تھے وہ جو عربی شیوخائے اور جو انہوں نے حاضری جس طرح دی ماشاء ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں نا ارب سے خود ڈھونڈتا ہوا وہ شخص مجھے آیا اور مسجد نبی شریف نے اس سے یہ خبر دی ہے تو کیا بات ہے کیا بات ہے واقعی ایسا ہی ہے اور میں مدری چلین کے ناظری ایک بات یہ بھی ارد کرتا چلو کہ یہ جو چند چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہم ظاہر کر دیتے ہیں ہمارا مدنی مرکز ہمیں دکھا دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو ہم دکھا نہیں سکتے ہمارا مدنی مرکز ہم سے ہم سے جو ہے وہ پوشیدہ رکھتا ہے بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے امیر عال سنت کی غلامی میں ہی اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے اور بروز قیامت انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر انہی کے پیچھے رہتے رہتے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخل آتا آمد فرمائے آمد شروع کرتے ہیں عبدالحبی میں بغداد شریف کے سفر کو اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین بغداد شریف کے سفر پر جانے کے لیے روانگی کے جو مناظر تھے وہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جی چہروں پر بڑی خوشی ہے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 بالخیر یا فتح ہو وبی کا نسطین دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اکبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک کے کے حضور ایمان سے اس وقت اٹھانا مولا وصلی اللہ تعالی علی خیر ہی محمد والی کا اعلی اعلی خیریخل کی محمد ہی اجمائین ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہمارے امیر کافلا ہے تو یہ آگے رہیں گے ویزا ان کے پاس ہے اور اپنے اپنے پاسپورٹ اور اپنے ساتھ رہے انشاء جی جی اسلامی بھائیوں اب ہمارا جہاز میں روانگی کا وقت ہے بدری قافلے کے شرح کا تیار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و آفیق کا سفر ہو جائے گا الحمد رفیق الحرمین کے آخری سفح پر جہاز میں سواری کی حفاظت کی دعا بڑی شاندار موجود ہے آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی موسم رفیق الحرمین کا جو آخری صفحہ ہے اپنے موبائل فون میں ہم اس کو سیو بھی کر لیجیے تو ان جب بھی جہاز کا سفر ہوگا تو وہ دعا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے سفر کو خیر و آفیت سے پورا انشاءاللہ شاء آپ کو مزید سفر کے مناظر بھی دکھائیں گے اللہ علیہ الحبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ملی ہے عزت کی بدولت چمکی ہے میری قسمت متعار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت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 کاتے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے سبحان اللہ مدری چینل کے ناظرین کھانا بھی دیکھا آپ نے اور وہ بھی جہاز کے اندر یہ کنجوسی نہیں ہے جب وہاں پر جہاز میں آپ کو ملی جانا یہ کھانا کنجوسی نہ ہوئی نا کنجوسی تو یہ ہو کہ کسی کو نہ دیں ملے گا بھی دوسرا لے کے جائیں پھر تو سخاوت ہو گئی اصل میں بیسکلی کھانا کیوں لے گئے یہ اچھا سوال ہے بتا دیتا ہوں مدری چینل کے ناظرین کو میں نے اس میں بتایا لیکن شاید وقت کی کمی کی وجہ سے سلسلے میں البتہ جب یہ آن ایئر ہوا ہے تو ہم نے بتایا تھا اور نیت کیا اس کو ریکارڈ کرنے کی سوال اصل یہ بنتا ہے کھانا بھی ریکارڈ کر رہے ہیں نیت یہ تھی کہ ہمارے ماشاء اللہ کچھ اسلامی بھائی جو تھے وہ گھر سے بنا کر لائے تھے اس میں ہمارے کھانے پینے کا معاملہ تو انف بھائی کا بڑا کردار رہا ہے ہمارے سمجھے فوڈ منسٹر تھے اس کا انف سعیدی بھائی جو ساتھ ہیں تو ہوا یہ تھا کہ ہم نے اس لیے پلان کیا تھا کہ کچھ ایئر لائنیں ایسی ہیں جس میں کھانا نہیں ملتا اس میں آپ کو کھانا خریدنا پڑتا ہے اب میں کل آیا ہوں جس ایئر سے کھانا ملا ہمیں لیکن کچھ ہمارا <سؤال> مزاج الگ ہے پھر ہمارے ذائقے الگ ہیں کچھ ایئر کے کھانے عجیب ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات وہ پھر زبیحہ وغیرہ کے مسائل دی جس ایئر لائن میں ہم گئے تھے اس میں ہماری جو فوڈ یعنی میل جو تھی وہ انکلوڈ ہی نہیں تھی شامل ہی نہیں تھی اچھا اب سفر کراچی سے دبئی پھر دربئی سے بغداد اچھا جہاز میں خرید کر کھایا جا سکتا ہے ایک تو وہ ڈالرز میں ملے گا کھانا مہنگا ملے گا اور دوسرا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ملے گا اب سے تو یہ سوچتے ہیں نا آپ ابھی بھائی کو خریدنے کی کیا ٹینشن ہے آپ خرید کے کھا لیتے کیا مسئلہ پورا چالیس پینتالیس اسلامی بلکہ سوا سو کتنے سو تھے نہیں تقری چالیس کتنے جگہوں میں شریف والا چودہ پندرہ اسلامی بھائی تھے تو چودہ 15 اسلامی بھائیوں کو خرید کر کھانا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک چیز ہے زبیحہ بھی اور پھر کھانے پینے کے بھی ذائقے ہیں اب جب میں نے دیکھا جب ہم یہاں سے ٹرین میں جاتے تھے ملتان وغیرہ یا مدنی کافلوں میں تو کھانا لے کر جاتے تھے تو ابھی بھی تو ایک طرح سے سفر ہی ہے نا تو ہمارے انیب بھائی اور مشرق اسلام میں گھر سے کھانا لے ہے اور یہی میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میں نے اسی لیے ریکارڈ کیا کہ اگر اپ کی ایئر لائن ایسی ایئر لائن ہے جس میں میلز وغیرہ نہیں ہیں تو آپ اپنا کھانا ساتھ لے جائیں تو لے جانے دیتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا رہتا دوسری بات آپ نے اس مدنی گلدستے میں یہ کا افلا آپ نے شبیر بھائی کو بنایا تو آپ خود کی نہیں بنے بڑی عجیب سوال ہے یہ تو شبیر بھائی ہیں ماشاء مجھ سے سینئر ہیں اور میں ان کی میرے نگران رہے ہیں وہ تو ظاہر میں میرے ہوتے ہوئے میرے سینئر اسلام میں موجود ہیں تو بہتر بھی یہی ہوتا ہے اور اب اسی سوال میں دوسرا جواب بھی موجود ہے اگر میں کسی چیز کا کسی کو نگران بناؤں تو یہ اعلان کروں گا کہ میں ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اب میں نے اگر میں نے ہی کچھ اینؤس کرنا ہے تو میں کسی اور کے لیے کروں گا ایک تو یہ شبیر بھائی کو بنانے کا مقصد تھا اور شبیر بھائی کے ساتھ اللہ ان کو سلامتی دے لمبی عمر دے صحت دے تب بہت پیارے اسلام بھائی اور میں نے بہت سفر کیے ہیں بہت سیکھا بھی ان سے بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ میرے چار میں سے اب اب چار ہو گئے چار میں سے تین سفر بغداد کے شبیر بھائی کے ساتھ ہی ہوئے ہیں کیونکہ باپو شریف کے قافل میں وہ بھی ہوتے تھے تو ہم نے بہت سفر ساتھ کی اور بڑا ہماری ماشاء اللہ ان کو سلامتی فریکوینسی بھی ملتی ہے اچھا اب میرے ساتھ ایک اور ایشو بھی تھا ایک اور وجہ بھی تھی کہ میں نے اس سفر میں ٹوٹلی ریکارڈنگ کرنی تھی اور ذہر ایک مدنی کافلہ بھی ساتھ تھا مدنی کافلے کے بھی پچاس معاملات ہوتے نا کھانا پینا رہائش تو میں وہ نہیں دیکھ پاتا تو اس لیے شبیر بھائی کو ان کا نگران بنا دیا اور تاکہ ہمیں کہیں الگ سے ریکارڈنگ بھی کرنی پڑے ہمیں تاخیر بھی ہو تو وہ مینجمنٹ کے جو فوائد وہ آپ نے حاصل کی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے حضور آج کے دور میں اگر کوئی بغداد شریف جانا چاہے اور کروڑوں آشقان رسول کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے تو کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھ کر اس سفر کو اختیار کرنا چاہیے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس حوالے سے اچھا بغداد اچھا معلّہ کا سفر تو یقیناً پہلے تو ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائے اچھا تاکہ مزید اس سفر کی برکتیں اس سفر کے بارے میں جو اس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں کتنی مقدس جگہ پر جا رہا ہوں اچھا اور کن کن بزرگوں کے پاس جا رہا ہوں ان کی سیرت کو پڑھ کے بالکل پڑھ پڑھے جا اور اب ہمارے اس مدر کا والے بتائیں گے ان کو کتنا سیکھنے کو ملا کہ ہر مزار پر جا کر ہم نے ان کی سیرت کو بیان کیا ریکارڈ بھی کیا او اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوا الحمد اس کا بڑا بینیفٹ ہوا مجھے بھی بہت بینیفٹ ہوا اور دوسری بات جو آپ نے احتیاط کی بات کی تو بغداد شریف کا جو سفر ہے آج بھی وہ نارمل ٹریول نہیں ہے جس طرح عام ملکوں کا ہم ویزا لیں اور چلے جائیں ایسا نہیں ہے وہاں گروپ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اکیلے نہیں جا سکتے اب ایسا ضرور ہو گیا کہ چار بندوں کا گروپ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا پہلے تو پندرہ بیس پچیس لوگ ہوتے ہو جا سکتے ہیں تو اب چار افراد مل کر ویزا لیں اور یہ پیپر ویزا ملتا ہے پھر آپ جا سکتے ہیں اور حالات دیکھ کر جایا جائے حالات وہاں بہت زیادہ دیگر گوں ہیں ہم اللہ سے دعا, دعا کرتے ہیں آج مبارک دن ہے اللہ ہمارے وطن ہمارے گوس پاک کا وطن ہے ہمارے امام اعظم کا وطن ہے امام حسین کا وطن ہے اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی خیر فرمائے آمین آمین اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقتہ فرمائے واقعی مدرس کے ناظرین جس مقام پر جائیں اس کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائیں گے تو پھر سرور بھی الگ ہی ہوتا ہے اور مزہ بھی الگ ہی ہوا کرتا ہے عبدالحفیب بھائی غالباً بغداد کا ہی آپ کا ایک سفر تھا بغداد شریف کا کہ جس وقت میں آپ کے والد صاحب نے یا والدہ نے گھر میں سے کسی نے منع کر دیا تھا اور اس میں آپ نہیں جا سکے تھے اور کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی تھا کوئی وہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ شاء پوچھیں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم اس طرف جائیں ہم آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر بھی رکن شورا نے کیا کیا وہاں پر مدنی کام کیے تھے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 کیسے بچا جائے برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں ماشاء کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہونی پتا تو اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ کہ جب اپنی سیٹ ڈلوائے تو اس سے کم از کم ڈبل بارہ گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرئن یا ڈلوا دیں ویجیٹیرئن ویجیٹیرئن خالی بولیں گے نا تو مرچیاں بالکل نہیں ہوں گی شاید پھینکا پھیکا ہوگا ایشین ویجیٹیرئن یہ ایشین جو اسٹائم آئی ہے ان کے لیے یہ کہ تھوڑی مناسب مرچی ہوگی یاد الیں فش فوڈ سی فوڈ بھی ڈلوا سکتے ہیں سی فوڈ میں رسک ہے सी फूड में हो सकते है केकड़े भी आपको खिला दें या वो आप आकटॉप्स वगैरह भी खिला दें तो इसलिए वो सी फूड के बजाय फिश फूड इसमें ये मछली का आपको खाना पेश करेंगे दूसरा भी एक सवाल था ना इसमें दूसरा सवाल ये था कि जो उड़ते वक्त और नीचे आते वक्त जो म्यूजिक बचता है उससे बचने के क्या करेंगे अल्लाह करें? अल्लाह एयरपोर्ट पे बचता है कि नहीं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 بہت آزمائش ہو گئی ہے یار قدم, قدم پر یہ میوزک ہے اللہ پاک ہمارے حال پر آسانی فرمائے تو اسی طرح ہائی جہاز میں بھی میوزک ہے تو ایسے موقع پر یہی ہے کہ آدمی اپنے سننے سے اپنے آپ کو رو کے توجہ نہ دے رد کے حوالے سے ارد علامت شامی قدسہ سیرو سامی کا فرمانی ہے کہ اگر میوزک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین نے آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا وقت ملا جہاز کے اندر تو اس نے بھی ایک ایسا کام کر دیا کہ اس کام کی وجہ سے مدنی چینل کے لاکھوں کروڑوں ناظرین تک یہ فائدہ پہنچا کیسا علمی سوال کیا گیا اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ سوچ کیسی ہے کہ سوال یہاں سے تو کر دیں گے تو دیکھنے والوں کو تھوڑی سی خوبصورتی بھی مل جائے گی تھوڑا سا دل بھی لگ جائے گا انوائرمنٹ بھی چینج رہے گا ہماری اسکرین کا اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہے کہ امیر عالیہ سنت نے نگرانی شورا نے جو اس پر مضنی پھول دیے وہ مذنی پھول ایسے ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو اس حوالے سے سوال کے حوالے سے ہمیں بہت سارے تربیت کے مضنی پھول اور اپنی حاجت اور ہماری تربیت بھی اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے کچھ کالس ہیں ناظرین کی اور ان کو, کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام محمد حسن رضا افتاری ہے میں فیصلہ آباد فیصلہ کر رہا ہوں سلسلہ مدری سفر نامہ بہت بہت اچھا ہے اللہ اصل مدری چین کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے عبدالحبیب الحبیب بھائی آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک عبدالحبیب الحبیب بھائی جو رات کو شرح کا سلسلہ ہوگا کیا آپ اس میں تشریف لائیں گے برائے کرم ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ ہوا جی میں ابھی بھی دل نہیں بھرا ہے صبح دس بجے سے تو میں کنٹینیو لائیو ہوں اصل میں دیکھیں جب آپ اور نگرانی ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت کی بات ہی الگ ہوتی ہے مجھے حکم تو ملا آنے کا اور میری لیت ہے رات حاضر ہونے کی انشاءاللہ, انشاءاللہ جی ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ شاء مدنی چرن کے ناظرین آپ نے رات کو بھی مدنی چرن کے ساتھ ہی رہنا ہے وہ سلسلہ بڑا یونیک ہے جو مجھے معلومات ہے بتایا مجھے بھی نہیں گیا کہتے ہم نے بہت کچھ تیار کیا گا اب آ جائیے گا آپ پتا پت نگرانی شرح بھی آج کہہ کر گئے مجھے بھی نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے یعنی ایسا مجلس ایسا پیچھے کچھ بڑا تیار کر رہی ہے اب ہم دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ رات پتہ چل رہا ہے جی آپ کو بھی رات ہی لگے گا ہمارے ناظرین کو بھی ان رات میں پتہ چلے گا جی نیکسٹ محمد ادنان تاریخ ہند یو کی علی گڑھ سے روکنے سورا کی بارگاہ میں عرصے کی آپ کی بغداد شریف کتنی بار حاضری ہوئی جی یہ قبر بتا چکے ہیں ہم چار مرتبہ حضر آپ نے ارشاد مجھے یاد پڑتا ہے کہ چار بار حاضری اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حاضری کا شرف شرفت فرمائی وہ آیت کریمہ بھی تھی نا آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ لکھ کر آ جاتے ہیں پھر بار بار حاضری کا شرف صاحب ہمارے مفتی امین صاحب اللہ ان کو زندہ نصیب کرے درجات بلند فرمائیے انہوں نے بتائی تھی آیت اور اس کے بعد یقین کریں یہ ایسا مجرب فارمولہ ہے اور کئیوں کو بتایا اور ماشاءاللہ اب تو لاکھوں ہزاروں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان الزی فرود علیہ کل قرآن الراد کا الااماد یہ پچاسویں ایٹی ففتھ ہے سورہ قصص اور غالباً بیسواں پا رہی ہے اگر قرآن شریف کو لے آئیں گے تو میں اس کو کھول کے بتا دیتا ہوں سورج کسس کی آیت نمبر پچاسی پچاسی, پچاسی کا یہ جز ہے پوری آیت نہیں ہے اس کا شروع ایک ایک کا جز ہے تو یہ اس کو کئی لوگ اس سے پوچھتے رہتے ہیں یہ مدنی گلدستہ بھی میں چینل پہ چلا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایٹی فائیو نمبر آیت یاد کر لیں سورہ قصص ہے اس کا پہلا حصہ ہے ان اللی فردا علی کل قرآن الراد کا الا معاد یہ جہاں لکھ دیں یا پڑھ دیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہاں دوبارہ حاضری ہوتی ہے اور اس کا جو اس کا جو معنی بھی ہے نا اس کا ترجمہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے بے شک یہ جو نزول اس کے کا جو شان نزول ہے کہ نبی پاک علی صلاحت السلام جب مکہ شریف سے غمزدہ حالت میں مدیرۂ منورہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کا موقع تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کا بخم بھی یہ بنتا ہے کہ بے شک تمہارا رب تمہیں وہاں واپس لوٹائے گا پیارے آکا پھر فتح مکہ کے وقت واپس وہاں لوٹے اور ہم اسی سے لکھتے ہیں اور وہاں پھر واپس حاضر ہو جاتی ہے الحمد کیا بات ہے مدری چلن کے ناظرین سورہ قصص کی آیت نمبر پچاسی کو آپ یاد فرما لیں قرآن کریم سے دیکھ لیں اور جس بھی مقدس مقام پر جائیں یا جہاں پر بھی جائیں اور آپ کو دوبارہ وہاں حاضری کی تمنا ہو تو اس کو آپ پڑھ لیا کریں یا لکھ دیا کریں ان شاء اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو دوبارہ آپ کو حاضری کا شرف ملے گا جی یہ قرآن کریم بھی آ چکا ہے عبد الحبی آل آل آل جی مزید کال محمد رضوا جی صاحب مدینہ کو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو خصوص بالخصوص کی بارگاہ میں شہزاد کی بارگاہ میں شرح کی بارگاہ میں بہت بہت عید بہت, بہت اور حاجی صاحب ایک آپ سے میرا سوال ہے جی کہ مدنی سفر نامہ میں مدینہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وہ سے پاکل ضلع کا آج الحمد ذکر ہوگا جی اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد تڑپ بڑھتی ہے اب اے کیا کرے وہ تڑپ کس طرح بغداد شریف, شریف حاضری ہوگی کس طرح مدینہ شریف حاضری ہوگی اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیں اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھتے آپ کو آپ ایسے سلسلے لے کے آتے ہو کہ اس سے عشق پیدا ہوتا ہے ذوق و شوق بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر علیہ سمت کو مدنی چینل چلانے والوں کو تمام کو و آباد رکھے تڑپ بڑھ جاتی ہے تڑپ تو بڑھنی چاہیے نا یہ وہ تڑپ ہے جس کی تڑپ ہونی چاہیے وہ آگ لگا دی ہاں یہ ہے نا کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے ال میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار کرار جی قرار آنے کی تمنا ہی نہیں ہمیں تو ہم چاہتے ہیں بے قراری بڑھتی رہے اور یہ مدنی چینل کا ہم, ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے مدنی چل کے ناظرین وہ زیارتیں جو ہم سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے جا سکتے نہ جا سکتے ہمیں گھر بیٹھے الحمد للہ یہ زیارتیں مدنی چینل کروا رہا ہے تو ہمیں تو مدری چینل کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم تو نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین یہ زیارتیں کر میں پرانے پاک میرے ہاتھ میں ہے اگر زوم کر کے کیمرامین دکھا تیار ہے ہمارے بی سی آر کے اندر تیار یہ بیسواں پارا ہے اور okay. اس کی یہ ایٹی ففتھ آیت شروع جو ہے ماشاءاللہ اللہ یہ آ سبحان اللہ okay. کیا بات ہے کو یاد کر لیں اس کو کام کریں آساد طریقہ بتاؤں اس کی تصویر کھینچ لیں جلدی جتنے مزید چل کے ناظرین ہیں اپنے موبائل فون سے ٹیلی ویژن کی سکرین کی تصویر کھینچ لیں hmm. آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گا آپ اس کو دیکھ کر آپ چاہے لکھ دیں اب اس پہ زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے لکھتے okay. وقت اس کو ویسے ہی لکھ سکتے ہیں ہاں زبردیر پیش کی حاجت نہیں ہے اچھا یہ تیائی سے لکھیں گے انگلی سے لکھ دیں سے لکھ دیں میں ابھی آتے آتے صحیح تو شودا پہ لکھ کر آیا ہوں آ رہا ہوں میرا سامان مزید میں رہے کیا آپ کا یہ معمول ہے کہ جہاں جاتے کوشش کرتا ہوں جب جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی بھی تو فرق عطا فرمایا اور وہاں جا کر یہ اللہ تعالیٰ لکھنے کی بھی شہادتیں ہمیں عطا فرمایا جی نیکسٹ کال میں محمد حدیب سے تمام آشیقان رسول کو میری طرف سے عید مبارک اور حاجی عبدالحبیب الحبیب اتاری کو عید مبارک مبارک سنسلہ مدنی خیر سفر نامہ کے جو مدنی چینل پر جھلکیاں دکھا رہے تھے وہ دیکھ کے ہم ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے ہم سب گھر والے صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو اسلامی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور حاجی عبد البہین اتاری کا جو صبح سے سلسلے کرنے کی جو تقسیم ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگی اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات دگنی ترقیاں بہت شکریہ جی دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیات عطا فرمائے ایک اور مدنی گلدستہ ہے وہاں پر کچھ مدنی رسالے تقسیم کیے گئے تھے آئیے کچھ اس کے مناظر کو دیکھتے ہیں جی ہم اپنے آنکھوں بولا کامل دربار پر حاضر ہو رہے ہیں ہم سب کی حاضری حاضر آمین اپنی آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین بڑی خوبصورت بات کی غوث جو ہے نا جنات اور انسان کی جمع کو کہتے ہیں غوث اعظم ربی اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کے لیے فریاد رس ہیں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 المصاري فقلت لخمردي نحبي تعالي سقال الحب كاسات المصاري فقلت لخمردي نحبي تعالي كاسات المصار فقلت لخمرتي نحبي تعالي معت ومشت لي نحبي فهمت بسكرتي بين المواد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی قافلے کے شرکا اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے راستہ بھر درود و سلام کی سدائیں ہوں آ, اپنی کیفیات بنائیں کہ ہم کس دربار میں جا رہے ہیں جو غوث السکلین ہیں جو اولیاء کے کے سردار ہیں علماء کہتے ہیں کہ آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے آج ہم اس در پر ان کے عرص کی رات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 to fall. مدنی چرن کے ناظرین یہ کلام پڑھنے سے پہلے لنگر رسائل کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا گیا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس ملک میں سفر کریں جس شہر میں سفر کریں گاڑی میں سفر کریں پاکٹ سائز کے رسالے مکتبۃ المدینہ پر ہمیں مل جایا کرتے ہیں یا بڑے سائز کے رسالے بھی آپ لے سکتے ہیں ان کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور یہ بہت ہی سستے پانچ روپے آٹھ روپے تک کے ہوا کرتے ہیں آپ ان کو اگر ایک رسالہ دے دیتے ہیں ایک رسالے سے اگر کوئی ایک سننا سیکھ کر اس پر ساری زندگی عمل کرتا رہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے لہذا ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کی زبان کے لے جائیں بالکل الحمد دعوت اسلامی کے الحمدللہ للہ میری معلومات کے مطابق 35 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اچھا اور آپ مکتبۃ المدینہ پر جائیں اب آپ عرب ملک میں جا رہے ہیں کچھ عربی ساتھ لے جائیں انگلش تو دنیا بھر میں عموماً کام آ جاتے ہیں ہم عربی بھی لے گئے تھے جی تو اپنے ساتھ ایسے رسالے لے جائیں جس ملک میں جا رہے ہیں اب آپ بنگلہ دیش جا کر اردو رسالے گے پھر مشکل ہو جائے گا تو جہاں جا رہے ہیں اس زبان کے رسالے لے جائیں پیاری بات ملک کی زبان کے رسائی ساتھ لے کر جائیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں جی سل حبیب اللہ تعالی. بھائیوں و صرف پاک کے دربار کے نظارے لوٹی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جو خوب منظر ہے وقت سب کو گیارہویں شریف مبارک ہو ماشاء اللہ مدریسل کے نادرین ابھی ہم ایک شعر پڑھ رہے تھے بس میں یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا بہت سے پاک کا چھتکا ان کی نیازیں پاکستان میں تو کھاتے رہتے ہیں ابھی ہم جب بس سے اترے تو ایک اس لائن پہ ہمارے بدری کافلے میں تو کہنے لگے لنگر کھانا تو ہم جس گیٹ سے جا رہے نا وہاں سے بہت دور ہے پورا کراس کر کے جانا پڑے گا لیکن آئے کے سخی کے در پر ہے داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا سارے سامنے تشریف رکھیں اصلاۃ و السلام علیکا یا رسول اللہ صحابہ یا حبیب اللہ بسم اللہ <متحدث> لا ڈر ما شعی ان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 زم درس گی گو نیکل آلیا اللہ از اجل جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے آلہ میں وجات کھلا اور جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں کترے کترے کے عوض نبی پاک علیہ سرۃ السلام کے ہاتھوں جامع فرما <تصفيق> سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چرن کے ناظرین آپ نے وہاں پہ لنگر کا اہتمام بھی دیکھا اور بڑی پیاری بات کی عبدالربیب بھائی نے ابھی سوچا ہی تھا لنگر دا کھانا تو دور تھا لیکن وہ سے پاک رحمۃ اللہ تعالی نے لنگر جو ہے وہ وہیں پر عطا فرما دیا مزید کچھ کالس ہیں آئیے ان کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی میں قاسم علی تاریخ سیالکوٹ سے ذاقوٹ سے عبد الحبیب بھائی اور تمام اسٹیٹ پر اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک عبد الحبیب بھائی آپ سیالکوٹ تشریف لائے تھے میں بھی اس وقت ادھر ہی تھا مجھے آپ کی زیارت کا بہت شوق ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے میرے لیے چرم دینا کی دعا کیجیے گا اللہ کریم آپ کو کے گھر والوں کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے چل مدینہ بھی نصیب فرمائے بہت شکریہ, بہت شکریہ, آمین شکریہ جی, شکریہ جی شکریہ نیکسٹ میں ہندی کے شہر سنڈیلا سے محمد ارشد کر رہا ہوں ماشاء اللہ عبد بھائی کی آمد اور بہت ہی پیار رسید اللہ حاضر عبد الحبیب بھائی کی کیا کہنے جب بھی تشریف لاتے ہیں جب بھی غذی دار ہوتا ہے تو مدینہ شریف کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ یہ مدینہ شریف کو اکثر ان کو آکا بلاتے ہیں کاشی ہم سب کو بھی بار بار مدینے کی حاضری مل جائے عبدالحبیبہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ اہل سنت دامت دامد کی بہت پیاری پیاری کرامات آپ نے دکھائی تھی اسی طریقے سے اور بھی اگر کرامات اگر ظاہر ہوئی ہوں امیر سنت کی مدینہ شریف میں وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی زیارت کی ہو تو اس کا بھی تذکرہ فرما دیجئے دیجیے جتا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی عبداللہ. یہ تو امیر علیہ سنت کی کرامتیں اور امیر علیہ سنت کے فضائل تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سن کر مدنی ماحول میں آ کر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس وقت بیٹھ کے بھی سلسلہ کر رہے ہیں امیر نہیں ہے انہی کی تو مہربانی ہے انہی کا تو یعنی ثواب جاریہ کا میٹر آپ سوچے ان کا کہ جو کچھ دنیا میں دعوت اسلامی میں اس وقت ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے ان کی نیکیاں اس کا اجر اس کا ان کی برکتیں میرے نسنت کو مل رہی ہیں تو بعض چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن بعض چیزیں سمجھنے والے بھی ہوتی ہیں کہ جس شخصیت کے نامہ اعمال میں ہر لمحے کروڑ ہاں کروڑ نیکیاں پلس ہو رہی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیسا بڑھ رہا ہے دن بدن ان کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال جی میرا خیال دسمبر ہی تھا ہم شاید جی جنوری تھا ہم جنوری میں گئے تھے اور بغداد معلیہ یہ بہت ٹھنڈے گیارہویں گیارہویں بڑی گیارہ بالکل بڑی رات یہ بڑی گیارہویں کے ہی مناظر ہیں یہ بڑی گیارہویں کی رات میری زندگی کی ایک تمنا تھی کہ بارہویں شریف چلیں سے رحمت گلیز کرتا ہوں اس میں بھی نیت اللہ کرے اخلاص عصیب ہو جائے کہ مدنی چلے کے ناظرین کو شاید اس سے خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں جو پچھلا سال گزرا ہے سرکار کی سے بارہویں شریف مدینہ منورہ میں منانے کی تمنا تھی گیارہویں شریف ہوس پاک کے روزے میں بنانے کی تمنا تھی اللہ اللہ اور چھٹی اللہ اللہ شریف خواجہ صاحب کے دربار میں بنانے کی آگاہ تھی, تھی پچیسویں شریف اعلیٰ کے مزار میں گزارنے کی تمنا تھی تو اللہ اللہ کی رحمت سے ان بزرگوں کی عطاؤں سے یہ پوری تمنا ہو گئی اللہ شال میں اللہ کی رحمت سے اور میں نے زندگی میں بہت سفر کیے ہیں عمران بھائی میں سچ بتاتا ہوں میری زندگی کا یہ جو گیارہویں شریف کا وقت اور وہ جو غوث روزے کی تھا. بڑی گیاوی کو جو غس پاک کے روزے کی حاضری تھی نا انبلیویبل میں میں اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیا آئے. روحانی ہے. روحانیت ہے مطلب لٹرلی فیل ہو رہا تھا آئے. کہ ہم کہیں آ ہیں اور پیرانے پیر کا دربار ہے اور انبلیویبل اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نے آج یہاں بیٹھ کر ان کا نام لیا جائے منقبت پڑی جائے آئے. تو کیسا سرور اور لطف حاصل ہوتا ہے وہاں کیا حال ہوگا سبحان اللہ ہاں دل پو چھ یہ دست دستگی مزید کالس کو ہم اپنے ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں پاکستان والوں کو محسوس نہ ہو الحمدللہ اسی سال جو ہے داتا حضور کے اوس سے بھی حاضری کا موقع مل گیا تھا الحمدللہ اسی دن چلے گئے تھے ایک ہی سال میں بڑے کرم اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کی برسات فرمائے جی مزید نیکسٹ کال ماشاءاللہ اللہ عید کے میں حاجی عبداللہ اور تمام کے جتنے بھی اسلامی بیٹھے ہیں تمام کوید مبارک میرا سوال ہے لیکن سوال سے پہلے ایک عرض ہے عرض کہ رکنی شرا ابو زیادی ایمان المدری سلمباری کی براہ راست اسی سلسلے میں ان کا دیدار نہیں ہوا اگر عید کے سلسلے میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے آخر میں بار سوال بار ہے کہ تصغف کی حقیقت کے بارے میں کچھ مدری پھول ارشاد فرمائیے اماد بھائی کے حوالے سے میں جواب دیتا ہوں تصد کے لیے آپ صوفی صاحب جواب دے دیجیے گا سوال یہ میں جب آ رہا تھا میں نے الحمد للہ اماد بھائی کو خود دعوت پیش کی تھی عرض کیا تھا کہ میرے سلسلے میں ضرور آئیے گا راکین شورا آ رہے ہیں اور اتفاق یہ ہوا کہ میں لفٹ میں بدلی چلنے میں آ رہا تھا تو اماد بھائی اسی لفٹ میں داخل ہوئے تو میں نے کہا حضو ساتھی چلے اسٹوڈیو میں تو انہوں نے کہا آپ تھی ہم بھی لفٹ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ میں جا ہوں تو اماد کو بالکل بلایا تھا اور امید ہے اگر اللہ کرے وہ کل تشریف لائیں بہت پیارے رکنے دین ہیں تخصص سلفی انہوں نے کیا ہوا ہے اور مدنی مذاکروں کیوں سمجھیے کہ بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہے جی بلکہ شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ امیر اہل سنت کے جتنے سلسلے ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے یہ روح رواں بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو سلامتی دے برکت احطا فرمائے تصوف کی حقیقت تصوف تو میں آپ سے پوچھوں گا میں ایک کتاب کا ریفرنس دے دیتا ہوں اپنے ناظرین کو کوت القلوب یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں تو تصوف کے بارے میں کافی معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہے کچھ مدنی فول حضرت آپ بھی سوفیتے ہیں اللہ کرے کہ بن جائیں احیاء العلوم یہ آسان بھی ہے اور امام غزالی کے بارے میں امیر علیہ سنت نے کئی بار اپنے مدنی مذاکروں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں نے ان سے بڑا فیض حاصل کیا ہے سچی بات یہ کہ امیر علیہ سنت کی زبان سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ جس شخصیت کا نام بہت زیادہ سنا وہ امام غزالی ہے اور خود فرماتے کہ مجھے ان کا بہت فیض ملا ہے تو امام غزالی کو پڑھنا شروع کر دیں تو کی برکتیں ملنا شامل یہ اہیال علوم جو کتاب امام غزالی کی چار جلدوں پر مشتمل ہے لیکن اگر چار جلدیں پڑھنے پر ہمت نہ بن رہی ہو تو اہیال علوم کا خلاصہ بھی آتا ہے لباب ال کے نام سے وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا وہ مختصر سا ہے اس کو پڑھنے تو بہت سارا علم اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جی نیکسٹ کال آپ کی پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ کے نام آ ہیں جو اپنے ذہنی آزمائش کے لیے کہ تھوڑی دیر میں وہ بھی ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں حضور سیم رضا اختاری ڈسٹرک صوابی خیبر سے عرض کر رہا ہوں بیس تاریخ کو میں اس سے بہت بہت عید مبارک اور ماشاءاللہ اللہ ہم نے مدنی سفر نامہ دیکھا اللہ مدنی چینل کو دن وی رات بارویں ترقیاں داخرائے مدنی سفر نامہ دیکھ رہا ہوں محمد عباد اختاری مدنی عوام سے تو بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاء تمام مدنی چینل اور مدنی عملے کا جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کورس کو بھی ہم نے شامل کیا عبد بھائی یہ کچھ نام آ ہیں جی آ آ ان کی قرآندازی آپ فرما لیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے والد صاحب والا واقعہ بھی آپ سے پوچھنا ہے جو ہم نے جی کیا جی تھا جی جی بسم اللہ سوال یہ کیا گیا تاب تاب تھا مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلاط السلام کا لقب ہے جواب یہ ہے کہ حضرت موسا علم ناب علی السلاط السلام میں نام کچھ پڑھ دیتا ہوں قبلا رکنشور آپ بارہ پرچیاں نکالیں گے اور بارہ جو ہے وہ ناظرین کو تحائف انشاءاللہ اللہ پیش کریں گے اور تحائف بڑے ہی بابرکت تبرکات ہوا کرتے ہیں بالخصوص اس مرتبہ عبدالحبیب بھائی ہم نے جو تبرکات بھیجنے ہیں تو خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ شاء اللہ غلاف خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ شاء بڑے نہیں بھیجیں گے ہم بارہ میں سے گیارہ کو تو انشاءاللہ اچھا جو دھاگے ہیں وہ بھیجیں گے ایک یوسب آپ کو اگر دکھا دیں کیا ان شاء جو بڑا پیس ایک بھیجیں گے ان بارہ میں سے کسی ایک کو ہم انشاءاللہ بڑا پیس دیں گے اور وہ یہ وہ ان کا نام یہ ہے ان کو میں نے الگ کر دیا ان کا نام آخر میں پکاریں گے ان کو اگر کل ہی دکھا دیں دکھا دیں اچھا ٹھیک ہے موجود نہیں تو کل دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور تینوں دن ایک بڑا پیس بھیجیں گے اور گیارہ انشاءاللہ مختصر وہ بھی مختصر نہیں ہے وہ بھی بڑی چیز ہے لیکن برکت والے آپ پہلے نام پڑھیں گے اضافہ ہوگا جو پچھلی ہوں گے ہوں گے ماشاء جی یہ بارہ نام جو ہے اکتالیس میں سے بارہ ناموں کو فائق عارف والا جمیل عباسی فقیرہ گوٹ باب المدینہ کراچی بنت علی اتاریہ وہاڑی رضوان اتاری نارووال وکاس اتاری مرکز الولیا لاہور احمد نعیم سخر قربان علی خاص خیلی شہداد پور رحیم بخش اتاری ساکرو عارف خان پور زمان خان شہر نوری سمندری بنتے عبد الطیف چشتیاں یہ گیارہ تو انشاءاللہ تبرکات بھیجے جائیں گے بڑا غلاف کعبہ کا پیز بھیج جائے گا. بلوچستان جائے گا یہ محمد عاری ستاری خوشدار کیا بات ہے آپ نے اس میں عجیب چیز دیکھی آج جی آج اسلامی بھائی لگتا ہے گھروں میں کام میں مصروف ہیں ہاں نہیں اسلامی نام ہی زیادہ اسلامی بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی کہ ماشاءاللہ آپ کا سفر رہتا ہے ملک با ملک اور شہر با شہر بہت مزنی سفر آپ کے رہا کرتے ہیں تو کیا آج بھی آپ اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر سفر کرتے ہیں اور اگر منع کر دیں کسی سفر سے تو کیا کرتے ہیں یا مان لیتے ہیں یقینا <تصف> <تصف> والدین کی فرما برداری ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور الحمد میرے والدین مجھے نارملی کسی سفر سے منع نہیں کرتے <تصف> بلکہ <بنت> دوسرے لفظوں <تصف> میں انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور وہ خوشی ہوتے ہیں جب میں سفر پر جاتا ہوں اور الحمد دعاؤں سے ہی نوازتے ہیں البتہ ایک بار ایسا ضرور ہوا ایک بار نہیں بلکہ پچھلے دو تین سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میں بغداد مولا جانے کی اجازت طلب کرتا تھا تو وہ ہاں ان کی اجازت है. نہیں بنا فرما دیتے تھے حالات چونکہ اس ملک میں کافی پیچیدہ چل رہے تھے پچھلے سال البتہ ہمارے عبد الجبار بھائی نے اور, اور اسلام بھائی نے हुँ. بڑی کوشش کی میرے ویزا بھی لگ گئے میری ٹکٹ بھی بک ہو گئی हुँ. اب بالکل تیاری تھی لیکن آخری وقت تک کوشش کی انہوں نے اجازت نہیں دی تو پھر میں الحمدللہ نہیں گیا عبد الجبر بھائی اجازت بھی لینے گئے تھے آپ کے بھائی سے بولیں گے آپ رن بھائی ایسا ہوتا عبدالربی بھائی کا ویزا بھی لگ گیا تھا ہمارا جو جو کافلہ تھا وہ بالکل ترکیب تھی ایک دن عبد الربی بھائی کی کال تشریف لائے کہ عبد الجبار بھائی آپ اور ایک ہمارے ساتھی حضرت اسلم بولا آپ لوگ کوشش کر کے ابو سے اجازت لے کر اللہ اللہ ہم نے جیسے تیسے کر کے آئی صاحب کے گھر پہنچ گئے ابد الجبار بھائی اچھی سلام دو جس وقت اب ان کے گھر پر پہنچے تو حاجی یاقوب صاحب نے الحمد خیر خواہی کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی بڑے مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں آئے ہو ابد اگر عبد الحبیب کی اجازت کے سفر کی اجازت کے لیے آئے تو الٹے پیروں سے چلے جاؤ تو ان کا جلال دیکھا پھر میرے ساتھ جو اسلم بھائی تھے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ خاموشی سے آپ نہیں گئے تھے آپ کے والد صاحب نے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا دیکھیے فائدہ تو ان کی جوئی کا ہوا ثواب ملا ماں باپ کی اطاعت کی الحمد للہ برکتیں ملی اور پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ جس فلائٹ میں یہ والا کافلہ گیا اسی کافلے میں نا اسی کافلے کی جب لینڈنگ ہو رہی تھی بغداد میں ہوئی تھی بغداد بھی لینڈنگ پر اجاز پر فائرنگ ہوئی اللہ اللہ اور اجہاز والے جی پورے بغداد کی فلائٹس ڈسٹرب ہو گئیں بغداد کا ایئرپورٹ بند ہو گیا جو لوگ وہاں تھے بہت تکلیف میں آئے بڑی مشکل سے پھر آگے پیچھے کر کے آئے تو دیکھیے اب اول تو میرا Allah. وہ جانا Allah. مجھ پر فرض واجب تھا نہیں میں है. ایک نیکی کے کام کے لیے مدنی چل کی ریکارڈنگ اور بزرگوں کی حاضری دینے جا رہا تھا ये. اور ماں باپ کی اتاج جو ہے وہ واجب ہے ضروری ہے اور نفلی کام سے ہی وہ مجھے منع کر رہے تو میرے لیے کر رہے تھے یعنی اس سے بھی محبت ہے میرے والد نے مجھے یہ بھی تو ساتھ کہا تھا کہ اور دنیا میں جا جانے چلے جاؤ میں سال میں اللہ کی رحمت سے کئی بار جاتا ہوں تو پورے سال کہیں منع نہیں کیا جب انہوں نے منع کیا تو الحمد میں رک گیا اور اس کا بینیفٹ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے ان کا ادب کرنا چاہیے اور وہ ہمارا بھلے کے لیے سوچتے ہیں بس راہیں لے کے جائیں گے تو اور راہیں کھل جاتی ہیں بسوں کا آدمی ہوتا ہے کہ والدین کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں وہ ناگوار گزر رہی ہوتی ہے ہمیں, ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن حقیقت میں ہمیں ان کی بات کو ہی ماننا چاہیے ہمارا اصل اور حقیقی فائدہ والدین کی فرما برداری کے اندر ہی ہے نبی کریم علیہ اصلاح وال اسلام نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ والدین ہی تیری جنت ہے اور والدین ہی تیری دوزخ ہے لہٰذا ہمیں اختیار کرنا ہے جنت کو یا دوزخ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنا حنیف بھائی آپ بھی اپنا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر میں تھے عبد القادر بھائی آپ بھی تھے کیا تاثرات ہیں آپ کے اس سفر کے, اندر... کے بارے میں الحمدللہ بہت اچھا رہا سفر اور جس مزار پہ حاضر ہوتی وہ حاجی صاحب ہمیں پہلے ان صاحب مزار کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ہم مدنی فلشاد فرماتے تھے تو اس سے ہمیں ہمارا حاضری کا مطلب ذوق شوق اور مطلب رکت اور جو بھی ہے تو وہ بہت مزہ آتا تھا ہر مزہ پہ یہ ہوتا تھا تقریباً ٹھیک ہے مدنی کام بھی کچھ ہوا کرتے تھے اور وہ بھی آپ نے سیکھے ہوں گے جذبہ بھی ملا ہوگا کہ ہم نے اپنے علاقے میں جا کر اپنے شہر میں جا کر خود بھی مدنی کام کرتے ہیں کرنے ہیں عبد بھائی الحمدللہ وہاں پہ بھی مدنی کام ہوتے تھے درخت وغیرہ ہوتا تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوں اور الحمدللہ للہ میری خوش قسمتی کہ میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اس سفر میں کیا سبحان اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دربار شریف کے اندر بیٹھ کر گیارہویں شب کو وہاں پہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھ پر امیر ایلے سنت سے بید بھی ہوئے سبحان اور وہاں سبحان پہ جلوس سے گوسیا بھی ہوا اور ساتھی ساتھ ہی ہم نے ختم غوثیہ بھی پڑا ختم کا دریا جو ہے وہ بڑی بہت بہت خوشی دلی خوشی جو ہوئی نا بہت پڑا ہے نا غوث پاک کو تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بیانات بھی بہتیا بھی ہمارے پاس تیار ہے گوس پاک کی وہ مسجد اس میں گوس پاک بیان فرماتے تھے اللہ اللہ الحمد للہ ربیع کو امیر علیہ سنت کے اس غلام کو الحمدللہ غوث پاک کی اس مزید میں بیان کرنے کی سعادت آ تحت آ تحت مجھے اتنا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ غوث پاک بیان سے پہلے جو ہے وہ ان کے منہ میں لعاب ڈالا گیا نبی اللہ اللہ پاک نے بھی مولا علی نے بھی اور پھر ان کی آواز لاکھوں لوگوں تک یقح پہنچتی تھی اور اللہ نے وہ سعادت دی اور الحمدللہ سیرت غوث پاک پر ہی وہ بیان تھا غوث پاک کی تراماتی بیان کی الحمدللہ للہ جب تین دن چلے گا سلسلہ تو اس میں مدنی سفر نامہ عید کے تینوں دن آپ نے دیکھنا ہے سوا چار بجے انشاءاللہ یہ ہوا کرے گا لیکن عبد بھائی روزانہ دو بجے سے انشاءاللہ شاء اللہ ٹرانسمیشن میں مدنی چینل پر جلبہ فرما ہوا کریں گے ذہنی آزمائش بھی ہوا کرے, ہوا کرے گا اور اسی طرح اپنے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں آج تو صرف ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے کل ان کے کچھ مقابلے بھی ہوں گے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے کچھ مدنی کام بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں تو کل دو بجے سے دوبارہ آپ بھائی کے ساتھ مدنی چینل پر رہیں بالخصوص رات میں جو عشا کے بعد نگران شورہ کے ساتھ مدری سلسلہ ہے عبد الحبیب بھائی کا اس میں بھی آپ رہے گا مفتی قاسم صاحب بھی اس کے اندر بہت انوکھا سلسلہ ہے جو کل رات عشا کے بعد پونے دس بجے ہوگا جس میں میں مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا ہیں اور اس سلسلے کا نام ہی ذاتی تجربات ہے وہ ہم اپنی زندگی کے کچھ پرسنل ایکسپیئرنس کو شیئر کریں گے اور ان شاء اللہ امید ہے بہت کو ملے گا ان شاء اللہ ہمارے آج کے کو کا تمام ناظرین کا شکریہ ہے کہ جنہوں نے کالز کی جنہوں نے ایس ایم ایس کی جنہوں نے ہم سے بات کی اور ہمارے سلسلے کو وقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم